وکال الحم نبی باقیوں کا بھی حال سن لو جو رہ گئے تھے ان کا کیا حال ہوا یہ بنی اسرائیل کا سوال ہے یہ بنی اسرائیل کی تباہی اس کی داستان اس کی باتیں وکال الحم نبی یوم ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مباصلانا مالکن کہ میں تم پہ ایک سردار مقرر کروں تو دیکھو ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی نے قد باسا لکم تمہارے لیے مقرر کیا ہے تالوتا تالوت کو ملکہ تمہارا سردار تالوت کو تمہارا آقا مقرر کیا تالوت بن کش یہ دس سو بارہ قبل مسیح سے دس سو اٹھائیس قبل مسیح تک کے حکمران ہیں بنی اسرائیل میں بڑا نام ہوا ان کا اور تورات میں بھی ان کا نام آیا ہے اور توق میں ساؤل کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور تالوت جو ہے ضمنی طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے تالوت جو تھے یہ ان کا قد لمبا تھا طول آتا ہے نا عربی میں اور طوالت لمبائی کے معنی میں تو اسی معنی میں یہ لفظ بھی یہاں آیا ہے کہ قدباس لکم تالوت ملکا اللہ تعالیٰ نے تم پر تالوت کو مقرر کیا ہے بادشاہ کے طور پہ قالو کہنے لگے اب پھر وہی اعتراضات شروع ہوئے اب یہ وہ ہیں جو بچ گئے اب اعتراضات پھر شروع ہیں کالو کہا انہوں نے ان یقون لہول ملک اسے کیسے ہم پہ سرداری حاصل ہے یہ کیسا ہمارا بادشاہ بن گیا انا یقون کیسے ہوا لہول ملکوں اس کے لیے حکومت علینا ہمارے اوپر تو تالو ابن کش دس سو بارہ سے دس سو اٹھائیس تک ان کا زمانہ ہوا تو دس سو بارہ سے اٹھائیس تک کتنے برس بنے ب... دس سوالا سوالا سوالا سوالا اچھا سولہ برس بنے بس یہ ان کا دور تھا قال علم نبیوم ان کے نبی نے انہیں کہا یہ کہاں لے گئے بند کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا بہانا دے دونوں بات سے ہی شروع ہوتے ہیں بند کرنا بھی اور بہانا بھی ان اللہ قد الکم <مَلِكَا> اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے تالوت کو کالو انا یقون اللہ الملک علیہ <عَلَيْنَا> انہوں نے کہا تالوت اس کو ہم پہ کیسے حکومت مل سکتی ہے یہ کیسے ہو گیا انا یقون یہ کیسے ممکن ہے کیوں اس لیے یہ کمال حیرت کا اظہار کر رہے ہیں پوری آیت سن لیجیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہنے لگے انا یقون لہ المل کو کیسے اسے مل گئی حکومت ہمارے اوپر کرنے کو وناہ اور اور ہمب کو زیادہ حق رکھتے ہیں بالمل کے بادشاہی کا من ہو اس سے تالو سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے ولم یو اور اسے وسط نہیں دی گئی من المال پیسے میں اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے پھر وہ بادشاہ کیسے بن گیا یہ حضرت علیہ السلام کے کال پر حیرت کا اظہار ہے اور کمال حیرت کا اظہار ہے کہ ہمیں حد ہو گئی کہ انہیں دے دی بادشاہ اللہ نے یہ کیوں اور تعجب کا بیان ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلط کے قول کو جھٹلایا نہیں بعض لوگوں نے ذرا سی بے احتیاطی کر دی کہ انہوں نے اپنے نبی کے قول کو جھٹلایا اگر جھٹلاتے تو کافر ہو جاتے نبی کی بات کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے شدید حیرت کا اظہار کیا تعجب کا اظہار کیا کہ اسے کیسے ہو گیا اسے کیسے بادشاہت ہو گئی کیونکہ بنی اسرائیل پہ اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ ان کے نزدیک اس وقت جو نبوت تھی وہ بنو الوا کے ساتھ مخصوص تھی اور ان کا عقیدہ ہو گیا تھا کہ بنو لاوا جو ہیں حکومت ان کو ہمیشہ ملنی چاہیے اور حکومت جو ہے وہ بنو یہودا کو ملنی چاہیے حکومت بنو یہودا کا حق ہے ہستے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے نا پھر بارہ قبیلے نکلے ہستے موسا علیہ السلطلام کے ساتھ تو ان میں بنو اللہوا جو تھے نبوت بالعموم انہیں ملا کرتی تھی انہیں میں آتے تھے بیا علیہ السلام انہوں نے کہا نبوت وہاں کا حق تھی اور جو بنو یہودا تھے بادشاہت بل ان میں رہی ہے انہوں نے کہا بادشاہت اس قبیلے کا حق ہے یہ تالوت کون تھے ہستے تالوت جو تھے یہ بنیامین ہستے بنیامین جو تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی اولاد میں سے تھے تو یہ بنو بنیامین میں سے تھے اور بنو بنیامین ویسے بھی تھوڑا قبیلہ تھا اتنے زیادہ تھے بھی نہیں اور تھے بھی وہ تو اس لیے یہ سب سے چھوٹے قبیلے میں یہ کیسے ہو گیا یہ اسی طرح ہے جیسے ہندو ہوتے تو کیا کہتے کہتے یا تو برہمن کو ملتی یا چھتری کو ملتی چھتری کو اچھا جس کو بھی ملے وہ کہتے ملتی یا اسے ملتی اور یہ شخص کو ویش کے درجے کا بھی نہیں ساہوکار بھی نہیں مہاجن بھی نہیں اسے کیسے حکومت مل گئی یوں ہی کہتے نا یہ ہے چیز انہوں نے کہا انا یقین لہول ملک النا اسی کیسے حکومت ہمارے اوپر مل سکتی ہے وہ لمبی و تساط امین اللہ نے کسی مال میں بھی کچھ نہیں دیا وسط نہیں دی کال حضرت نے فرمایا اس عبارت کو پھر حل کر لیتے ہیں وہ کال اور کہا ان سے کن سے جو بچ گئے جو جنہوں نے فرمائش کی تھی نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بلا شک کو شبہ اللہ قد باسا اللہ نے مبوس کیا ہے بھیجا ہے لکم تمہارے واسطے تالوتا تالوت کو ملکہ بادشاہ اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا لو وہ بولے انا یقون الہو انا کیسے کیفیت یقون الح المل کو آلینا ہوگا یہ بادشاہ ہمارے اوپر و ناہنو اور ہم احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بل کے ملک کے ساتھ بادشاہت کا منہو اس من سے سے مراد تالو سے لم اور وہ نہیں دیا گیا اسے نہیں ملی کس کو سات مال میں سے زیادہ حصہ اسے نہیں ملا قالا حضرت علیہ السلام بولے ان اللہ بلا شک و شبا اللہ ہست پاہو اس نے چن لیا اسے تالوت کو علیکم تم پر اللہ نے اسے چنا یہ اس اعتراض کا پہلا جواب ہوا کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ ایک بادشاہ تمہارا مقرر ہونا چاہیے تو یہ بادشاہ اللہ نے اسے چن لیا ہے اللہ نے اسے بھیجا ہے مبوس کر دیا اب اعتراض کا حق کوئی نہیں ہے تمہیں اسے ماننا ہی ایک بات اور دوسری دلیل تم نے جو دیا ہے کہ اسے مال نہیں ملا دیکھو وہ زیادہ ہو اور اسے اسے زیادتی دی ہے اس کو اضافہ دیا بس پتن اس کو کشادہ رکھا ہے اللہ نے اسے اللہ نے کیا دی ہے بسات دی ہے اللہ نے وسٹ دیئے مال میں تو نہیں لیکن پھر علم علم میں جس کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ فوج کے ساتھ لڑائی کے ساتھ وال جسم اور جسم میں بھی خدا نے اسے بسات دی ہے ایک تو جسم اس کا مضبوط ہے دست بدست جب لڑائی ہونی ہے قد اس کا بڑا ہے صحت اس کی اچھی ہے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لڑانے کا علم بھی وہ جانتا ہے تو علم اور جسم اس دونوں چیزوں میں وہ تم سے بڑھا ہوا ہے اللہ نے بادشاہت اسے دی یہاں پر علم کے لفظ کا اطلاق اللہ تعالی نے وہیں پہ نہیں کیا یہاں پر علم کا لفظ لائے ہیں اللہ اس مقصد کے لیے کہ اس آدمی کو فوج کے لڑانے میں مہارت حاصل ہے اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ علم صرف کتاب و سنت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہے اگر وہ اپنے فیلڈ کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا وہی جو ہنر ہے وہ علم بھی کہلائے گا اور وہی اسے اللہ تک پہنچانے میں بھی مددگار ثابت ہو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فی العلم والے کہ اللہ نے علم بھی زیادہ دی ہے جسم بھی زیادہ دی اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی آدمی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک آدمی کسی اور مسئلے میں کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو اسے اسی کے فیلڈ میں رہنے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اسی میں محنت کرو وہ جو اس میں خدا کی نافرمانی کی باتیں ہیں وہ نہ کرے اور جتنا فرض علم ہے وہ حاصل کر لے مثلا نماز کا پڑھنا فرض ہے تو اس کا علم ہونا چاہیے ڈاکٹر ہے تو اسے پتا ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں میڈیکل میں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں انجینئر ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے فیلڈ میں کیا چیزیں حرام ہیں کیا چیزیں مکرو ہیں کیا چیزیں جائز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے جتنا علم فرض ہے اس کے ذمے بس وہ حاصل کر لے اور اپنے فیلڈ میں کام کرتا رہے گا اللہ کا قرب اللہ تک پہنچ جائے اسی لیے مشائق جو تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خاص طور پہ ان کے خلفا میں دیکھیں ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جو صرف حضرت کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے اور باقی انہوں نے اپنی پیشے نہیں چھوڑے وکیل تھا یا کوئی بھی تھا زیادہ زیادہ یہ کیا کہ اگر پیشے میں ناجائز ہونے کا غلبہ تھا تو دوسری چیز کو اختیار کر لیا ڈاکٹر تھے یا کوئی تھے انہوں نے اپنے پیشے کو نہیں بدلا اور اسی راہ سے اللہ تک پہنچ گئے یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہر آدمی اپنا فیلڈ چھوڑ دے اور مفتی آ کے بن جائے نہ یہ تقسیم ہے اور اسی سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں اسی سے مسلمانوں کی ترقی ہو جاتی اسی سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اس لیے ارشاد فرمایا کہ فی العلم وال جسم اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو دو چیزوں میں خدا نے مہارت دی ہے ایک علم میں ایک جسم میں دو چیزیں اس کے ساتھ اور اسی سے آپ ایک اور بات بھی غور کریں کہ جن لوگوں کے دماغ ہوتے ہیں اچھے خام مال ہے نا بچہ جس راستے پہ چاہے اسے ڈال دیں ذہین بچہ ہے علی اللہ اگر باپ اس پہ ڈال دے کہ لوگوں کو جوا کھلایا کرے تو وہ جوا کھلانے میں ایسی ایسی ترکیبیں ایجاد کر لے گا ذہن کی وجہ سے جو اس سے پہلوں کو پتا بھی نہیں ہوگی اور اسے ہی ڈاکٹر بنا دیں تو وہ بہترین ڈاکٹر بن جائے گا اور اسے ہی مولوی بنا دیں تو وہ مولوی بھی اتنا ہی اچھا بنے گا اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جتنے ذہین بچے تھے امت میں ایک عرصے سے پچھلی کم سے کم بھی چار پانچ نسلوں سے تو یقیناً وہ سب کے سب کالجوں میں چلے جاتے ہیں سکولز میں چلے جاتے ہیں انگلش ایجوکیشن پڑھنے چلے جاتے ہیں دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ ڈرتے ہیں اس سے کہ اگر یہ دین پڑھ گیا تو کمائے کا کہاں سے معاش کہاں سے پوری ہوگی تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دین میں اچھے لوگ آنا بند ہو گئے ذہین تو جب ذہین لوگ نہیں آتے تو پھر آتے ہیں کنزین ہم جیسے جنہیں اور تو کوئی کام نہیں چلو مسجد ہی چلے جاؤ تو وہ جب اس دین کو پڑھتے ہیں نا ذہین ہوتے تو کوئی کام کرتے ہیں ہی کنزین تو اگر اسے جوئے پہ بھی بٹھا دیتے تو بھی تباہی مشتی اور ڈاکٹر وہ نہیں بن سکتا تھا تجارت وہ نہیں کر سکتا تھا تو مسجد چلانے کا اہل کہاں سے ہو گیا یہ بھی تو نہیں چلا سکتا یہی چیز ہے اس لیے اب بھی ایک تو ذہین بچے مل جائیں اور دوسرے وہ جو اپنے باپ کے گھر سے کھاتے ہیں. مسجد ذریعہ معاش نہ ہو غیرت پہ زد نہ پڑے انا پہ زد نہ پڑے مسجد والے اشارہ بھی کریں کنائے سے بھی یہ کہیں نا کہ صاحب مسئلہ ایسے بیان کرنا ہے وگرنا تو کہ وگرنا کیا تم کل چھٹی دو گے میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہوں کہ مسجد سے تھوڑا ہی کھاتا ہوں یہ غیرت رہے اور بچہ اور ذہین پھر امام غزالی اور راضی اور, اور اور اور جن کے نام لیتے ہیں ابن اور یہ ان کے درجے کے لوگ اب بھی نہ پیدا ہوں تو پھر کہیے رائم اللہ وہ ایسے نہیں تھے ان کو, ان کو اللہ نے دماغ دیا تھا اب بھی دماغ ہوتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب پتا ہوتا ہے کہ مسجد سے ہی پیسے ملنے تو وہ کہتا ہے انتظامیہ کو بابا ہم تو ناراض نہیں کر سکتے ہم نے تو بات وہی کرنی ہے جو انتظامیہ کے اور پڑھیں کیوں جیسے مقتدی ویسا امام نہ انہیں پڑھنے کا شوق علم کا نہ ہمیں پڑھانے کا شوق وہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء سے باہر آئے گاؤں میں مولوی صاحب تھے گزارا ہوتا نہیں تھا اور پیسے بھی بہت کم گاؤں والے دیتے تھے تو باہر آئے اور ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھا تو مسلے پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھا دی تو کسی بچے نے دیکھ لیا وہ تھا شرارتی اس نے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا مولوی صاحب نے تو رضو ہی نہیں کیا اور بغیر وضو کے فلاں دن نماز پڑھا دی تو بڑا جھگڑا اٹھا بلایا پنچایت میں مولوی صاحب کو تو صاحب نے کبھی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اتنی تنخواہ میں ایسی نماز ہو سکتی ہے تنخواہ بڑھاؤ اچھی نماز پڑھ لیا کرو بات یہی ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ جناب ایسا آدمی ہو جو کم سے کم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ٹکر کا ہو اس سے ذرہ کم نہ ہو بس رتنی بھر زیادہ ہی ہو تو اچھا ہے اور پیسے اور دماغ ذہین بچے نہیں آتے مساج اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب جو نسلیں پڑھانے کے لیے مدارس میں آ رہی ہیں وہ بھی سارے ذہین نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں کن ذہن وہ سمجھ نہیں سکتے کہ بچے کو پڑھانا کیسے ہے تو نتیجہ یہ کہ بچے کو مارتے ہیں کہ پڑھو اور بچہ معصوم ہوتا ہے مار سے بھاگتا ہے کیوں پڑھے مار سے محبت سے زیادہ پڑھ سکتا ہے اکہ دکہ کوئی آدمی ذہین کو جس, جس کا باپ بھی بڑا آدمی ہو ایسا آ جائے پھر آگ لگ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ علم یہ چیز ہے تکوا یہ چیز ہے تہارت یہ چیز ہے غیرت یہ چیز ہے اکا دکھا رہ کے وغیرہ صورتحال ایسے خراب ہوگی اس لیے دیکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا زیادہ ہوں بست تنفیل علم اللہ نے اسے جسم بھی اچھا دیا ہے اللہ نے اسے علم بھی خوب دیا ہے فوجوں کو لڑانے کا تو مال کے متعلق کہتے ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں میدان جنگ میں مال کام نہیں آئے گا علم کام آئے گا ٹیکٹس کام آئے گی کہ کس طرح فوجوں کو لڑوانا ہے جسم کام آئے گا کہ کیا کرنا اس لیے ظاہر کے جسم کو اندر کی اخلاقیات کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی اگر اس قاعدے کو پڑھنا ہو تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تلوی سے ابلیس پڑھیے گا اور سہد الخاطب دو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ظاہر کے جسم کو اندر کے اخلاقیات کے ساتھ کیا مناسبت ہوتی اور مثال انہوں نے دی ہے کتے کی انہوں نے کہا اس کتے کو دیکھو جس کا جسم بظاہر کیسا بے ڈھبا نظر آتا ہے اسی لیے ذرا سا پتھر اٹھاؤ تو کیسے بھاگتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کتے کو دیکھو جو بالکل سلم ہوتا ہے اور ہڈیاں تک نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کی روح دیکھو کہ بے قرار ہوتا ہے مالک چھوڑے اور جا کر وہ جھپٹے شکار اور اس پہ بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے اب تو کچھ کہہ نہیں سکتے فی العلم تنفیل علم انہوں نے کہا اللہ نے اسے علم بھی دی ہے جسم بھی دی ہے اور تیسری بات واللہ اللہ اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت میں یشاؤ جس کو چاہتا ہے ملک اللہ اپنا ملک دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہت اللہ کے قبضے میں حقیقت وہ دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے میں یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے واللہ ہوا اور اللہ تعالی بڑی وسط والا ہے حکمرانیاں دیتا ہے تاکہ آسمائے قوموں کو قومیں اس کی اطاعت کرتی ہیں یا قومیں اس کی ناپروانی کرتی ہیں علیم اور علم والا ہے اللہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون سی قوم اہل ہے جو حکمرانی کر سکتی ہے اس حکمرانی کے سلسلے میں صرف ایک بات کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے خالص کفر جس چیز کا نام ہے وہ مٹ گیا خالص کفر خالص اسلام کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکتا قطعا ان ہم اس بات کو ماننے کیا سننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ خالصتا کفر خالص اسلام کے مقابلے میں ٹھہر جائے نہیں ہوتا کفر جو اسلام پہ غالب آتا ہے نا اور نظر آتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے یا تو وہ کفر تھا اور اس کے مقابلے میں یہاں پر جو اسلام تھا یہ خالص اسلام نہیں تھا یہ منافق تھے تو جب نفاق اور کفر کا مقابلہ ہوا کرتا ہے تو کفر غالب رہتا ہے نفاق پٹتا ہے اس لیے کہ اللہ نے منافقوں کو زیادہ برا جانا ہے بنسبت کافروں کی یہ تو نقص ہوتا ہے یہاں کہ یہ منافق ہے اس لیے کفر کے ساتھ جب ٹکر لگی تو اللہ نے کوئی نصرت نہیں کی اور اللہ کا نے منافقوں کو کافروں کے مقابلے میں چھوڑ دیا کہ لڑ لو آپس میں جس کے بھی مادی اسباب وسائل زیادہ ہیں غالب آ جائے گا اور دوسری چیز یہ پیش آتی ہے کہ کفر کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسی علت کوئی ایسی چیز اچھائی کی لگی بھی ہوتی ہے جس کو خدا ختم نہیں کرتا اور وہ چیز اس کے مقابلے میں مسلمانوں تو ان میں نہیں ہوتی تو کفر کفر کی وجہ سے غالب نہیں آتا کفر اس خوبی کی وجہ سے غالب آتا ہے جو اس کے ساتھ لگی بھی اور وہ مسلمانوں میں نہیں ہوتی اس لیے کافر جب دنیا کو نفع پہنچانے والا ہو تو پھر وہ نہیں پٹتا جب تک کہ مسلمان اس کے مقابلے میں یہ صفت نہ اپنا لیں کیونکہ اصل میں تو مسلمان ایسی قوم تھے نا جنہوں نے دنیا کو نفع پہنچانا تھا مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے راحت ملنی تھی مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے معاشرے کو امن ملنا تھا مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے انسانوں کو غذا خوراک کھانے کو ملنا تھا مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے علم کو ترقی کرنی تھی بیسوں وجوہات ہیں یہ مسلمانوں نے چھوڑ دی کافروں نے اپنا لی کافر انہی چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے کفر اسلام پر غالب آ جائے گا بظاہر وغیرہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کفر اسلام پہ غالب آئے اللہ نے کہا تھا ان نل بات علاقانہ اور باطل مٹ گیا ختم ہو گیا سورہ راد میں اللہ نے ایک قانون کو بیان کیا دیکھیے وہ جگہ میں پارے میں سورہ رات تیرواں پارہ جی تیرہ سورت بھی تیرہویں اور آئے نمبر دیکھیے سولہ آیت نمبر سولہ میں سترہ دیکھ لیجیے سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السماء امان اور پانی اتارا آسمان سے اللہ نے او اودیتن اور جو وادیاں تھیں بہ پڑی جب بارش ہوتی ہے تو وادی میں پانی جمع ہو جاتا ہے نا ندی نالے بہنے لگتے ہیں فسالت اودیتم بے قدر رہا اپنی اپنی بسات کے مطابق جتنی جتنے جس میں پانی آ سکتا تھا اس کے مطابق پانی بہنے لگا فحتم السعل زبدر رابیہ اور پانی کے اوپر کیا کیا جھاگ سیلاب میں آ جاتا ہے وہ مما یو قیدون علیہ اور یہ جو تم آگ جلاتے ہو اور آگ میں تپاتے ہو دھاتوں کو ابتگا ہلیہ اور اس سے تم بناتے ہو زیورات خواتین کے زیورات بنتے ہیں مردوں کے لیے بھی انگوٹھی چلہ ایسی چیزیں بنتی ہیں دھات پگلائی جاتی ہے نا سونا چاندی کوئی بھی چیز تو کٹھالی پہ جب اسے چڑھاتے ہیں تو اس پہ اوپر آ جاتی ہے جھاگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او متائن کزالی کب اللہ الحق کا بل اسی طرح اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی یہ بتانی مقصود ہے آپ کو حق اور باطل کی ہم نے کہا نا باطل ہمیشہ پٹتا ہے اور کفر مٹا ہوا ہے اللہ نے کہا ہم حق کی اور باطل کی مثال دیتے ہیں ف عمد زبد اور وہ جو اوپر کا جھاگ ہوتا ہے ف جو ف وہ خشک ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے اور اصل سونا اور چاندی کٹھالی کی تہ میں بیٹھ جاتی ہیں وہ اما ماین فاؤناس اور لوگوں جو چیز نفع دے گی نا انسانیت کو فیم کسف فی الرض ہم اسے زمین پر برقرار رکھیں گے جو چیز نفع دے گی ہم اسے زمین پر برقرار رکھیں گے کزالی اور اسی طرح یز رب اللہ الامثال اللہ مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہے یعنی سمجھو اس بات کو جو چیز نفع دے گی اسے خدا باقی رکھے گا اسے کہتے ہیں فطرت کا وہ قانون سروائول آف دا فٹسٹ جو چیز رہے گی اللہ نے کہا ہے جھاگ کو ہم اوپر سے خوش کر دیتے ہیں اصل دھات کو باقی رکھتے ہیں چونکہ وہ نفع دینے والی ہوتی تو جو قوم بھی نفع دے گی اللہ کی مخلوق کو خدا اسے باقی رکھے گا اور جن سے نفع رسانی نفع پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس کو کوئی واقعی نہیں رکھتا اس لیے اس غرے میں نہیں رہنا چاہیے کہ مسلمان ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں دنیا کو ہم تو لوزر اینڈ پہ بیٹھے ہم دینے والی پوزیشن میں نہیں ہمارے ہاتھ تو ایسے پھیلے ہوئے کہ جو دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کوئی کسی قوم کی ہے ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی دے دو اور پھر اس پہ مصیبت یہ کہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں وہ ترقی یافتہ اقوام کا جو بالکل ڈارک بالکل تاریخ پہلو ہوتا ہے وہ اپنا لیا کرتی یہ آپ خود ہی سوچئے تو اللہ نے فرمایا کہ بلا یوتی ہوں میں یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے واللہ اللہ واس علیم اور اللہ وسط والا ہے حکومتیں دے دیتا ہے اور وہ علم والا ہے کہ کس کو باقی رکھنا ہے